يا ارسا آبادی کے آبادی کے اندر گھروں کے درمیان وہ خالی وسیع جگہ جس پر کوئی تعمیر وغیرہ نہ ہو گھروں کے درمیان یعنی آبادی میں وہ وسیع خالی جگہ جس پر کوئی تعمیر وغیرہ نہ ہو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب لشکر اسلام کو دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے تو غلبہ حاصل ہونے کے بعد وہاں ایک آدھ دن ٹھہرنا کیسا ہے تو حدیث شریف کے اندر یہ آپ کا عام معمول بتایا گیا کہ غالب آنے کے بعد آپ تین دن تک وہاں ٹھہرتے تھے ایک تو زمین کا حق ادا کرنے کے لیے کہ اب تک اس سرزمین پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی تو کچھ دن اللہ کی بھی عبادت ہو جائے دوسرے لشکر کو آرام دلانے کے لیے اور تیسرے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ اگر دم ہو تو آ جاؤ ابھی ہم بھاگ نہیں رہے پھیرے ہوئے سمجھ گئے نا تو اس بات کے بیان میں کہ امام دشمن پر غالب آنے کے بعد انہی کے میدان میں ٹھہرے <śles> ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاذ محمد ابن مسنا نے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاذ معاذ ابن معاذ نے بیان کیا پھر <śles> <śles> امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ دوسرے استاد <śles> ہارون ابن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا اور ہارون ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم سے روح ابن عبادہ نے بیان کیا تو گویا امام ابو داؤد کے ایک استاد ال استاد معاذ ابن معاذ ہوئے اور دوسرے استاد الستاذ روح ابن عبادہ ہوئے اب یہ دونوں ابود داؤد کے استاذ ال استاز مع ابن معاذ اور روح ابن عبادہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے سعید ابن اروبا نے بیان کیا اور سعید ابن عروبا نے قطعہ سے قطع نے انس سے انہوں نے ابو طلحہ انصاری سے ایک مقصد کے تحت میں سرد کا ترجمہ کرا رہا ہوں تفصیل سے سمجھ گئے تو ابو تعالیٰ انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر غالب آ جاتے تھے اقامہ بالآرصی صلاحسن تو ان کے میدان میں تین دن تک قیام کرتے تھے اور ابن مسنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی قوم پر غالب آ جاتے تھے تو انہیں کے میدان میں تین دن تک ٹھہرنے کو پسند فرماتے تھے یہ تو ابھی میں نے سند بیان کی کیا کہ امام داود ابود داؤد کے استاذ الاستاذ محض ابن محاز اور ابن اباد دونوں کس سے بیان کرتے ہیں سعید ابن اور ابو اروبا سے سعید ابن ابو اروبا سے تو گویا اس حدیث کی سند میں سعید ابن ابو اروبا آئے ہیں ابو داود کہتے ہیں کہ یہاں ابن سعید قطان یہ علم اسماء اور رجال کے ماہر تھے کوئی پنواڑی نہیں تھے یاہجہ ابن سعید قطان اس حدیث کی سند پر تان کرتے تھے کیوں اس لیے کہ سعید اس حدیث کی سند میں سعید ابن ابو اروبا آئے ہیں اور سعید ابن ابو عروبا کا حافظہ شروع میں اچھا تھا لیکن آخر میں کسی وجہ سے ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا ان کا حافظہ گڑبڑا گیا تھا ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں مختلف ایسے کو جس کا حافظہ پہلے کبھی رہا ہو اور بعد میں حافظہ خراب ہو گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں مختلط مختلف کا حکم آپ نے شرح نقبہ میں پڑھا کیا کہ کی مختلف ہونے سے پہلے کی جو اس کی روایتیں ہیں وہ مقبول ہوں گی اور مختلف ہونے کے بعد اگر اس نے کوئی حدیث روایت کی ہے اور کسی نے ان سے کوئی حدیث سنی ہے تو وہ معتبر نہیں ہوگی اب دیکھنا ہے کہ یہ حدیث سعید ابن عروبا نے کب روایت کی ہے <خخ> کہتے ہیں لے ان سن ہاں یا یا ابن سعید قطان اس حدیث کی صنعت پر کیوں اعتراض کرتے ہیں اس لیے کہ یہ حدیث سعید ابن اب عروبا کی پرانی حدیث میں سے نہیں ہے پرانی حدیث سے کیا مراد قبل الخلاط روایت کردہ حدیثوں میں سے نہیں ہے اس لیے کہ سن ہاں سن ایک سو پینتالیس میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا والم یوخر حاضل حدیثہ اللہ بآن اور انہوں نے یہ حدیث نہیں بیان کی بل مگر اپنے عمر کے آخری حصے میں جب کہ وہ مختلط ہو گئے تھے تو یہ قبل الاختلاط کی روایت نہیں ہے کہ جس کا اعتبار کیا جائے بلکہ یہ بادل اختلاط کی روایت ہے <تصفيق> اعلی ابوداؤد یو قالو انا وکی ہمالا ان انہو فی ہی <تصفيق> ابو ابوداؤد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وقی نے یہ حدیث ان سے کن سے سعید ابن ابو عروبہ سے لی تھی سنی تھی ان کے متغیر ہونے یعنی ان کا حافظہ بگڑ جانے کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ وقی نے یہ حدیث ان سے کن سے سعید ابن عروبہ سے حاصل کی تھی سنی تھی ان کے حافظے کے بگڑ جانے کے زمانے میں اس بات ابو داؤد کی اس بات کی وجہ سے شارہین نے ان کا مذاق اڑایا کہ صفا الٹ کر دیکھ لو سعید ابن ابو اروبا سے روایت کرنے والے وکیل ہیں یا معذ ابن معذ اور روح ابن ابادہ یہاں سعید ابن ابو عروبہ سے روایت کرنے والے وکیل تو نہیں ہیں بلکہ کون ہے معذ ابن معذ اور روح ابن عبادہ اور ان کے علاوہ ایک اور ہیں شاگرد سعید ابن ابو عروبہ کے عبد العلا ان تینوں میں سے کسی کے متعلق یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ حدیث سعید ابن عروبا سے ان کے مختلف ہونے کے بعد سنی ہے اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ نے یہ حدیث ان عبد العلی ان سعید نے اروبا کے طریق پر روایت کی ہے اور حدیث کے آخر میں کہا ہے وہ تاب باہ مز ابن و معذن و روحبن سمجھا پھر یہ حدیث بخاری میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے <coughs> سمجھے نہیں تو پھر یہاں وکیل کا نام لانے کی کیا ضرورت ہے جب وکی سے ہی نہیں لفظ کر رہے ہیں <coughs> یہ تو شاہ رحین نے امام ابوداؤد کا مذاق اڑایا لیکن تمہارا یہ شیخ انشارین کا مذاق اڑا رہا ہے ہاں کہ ابوداؤد کا مقصد ہی نہیں سمجھے ہاں اس کو یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ کوئی سوال کر سکتا تھا کہ ابوداؤد نے یہ مواد نے معاذ اور روح نے ابادہ ہی کے حوالے سے سعید ابن عروبا کی یہ حدیث کیوں ذکر کی آخر وقیبی بھی تو ان کے شاگرد ہیں تو ابود داؤد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وقی کے حوالے سے ہم نہیں حدیث لائے کیوں اس لیے کہ وکیل نے سعید ابو عروبا سے یہ حدیث اس وقت سنی ہے آخر عمر کے اندر جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا وہ مختلف ہو گئے تھے اسی وجہ سے تو ہم سند کے اندر کا وکیل کا نام نہیں لائے بلکہ ماض ابن معذ کا اور روح ابن عبادہ کا نام لائے سمجھ گئے نی <خصف> چلیے <سؤال> سڑیلا جب مال رنیمت میں سے کسی مسلمان کو اپنے حصے میں ایسے مملوک ملیں کہ جن میں قرابت ہو جن میں قرابت ہو مثلاً وہ دو غلام ملے جو بھائی ہیں اور ان میں ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو صغیر ہو اور ایک جو ہے کبیر ہو اب صغیر سے کیا مراد اور کبیر سے کیا مراد امام شاف رحمۃ اللہ کے اندر سات آٹھ سال سے کم ہو تو وہ صغیر ہے اور اس سے زیادہ ہو تو وہ کبیر ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبیر سے بال امراد لیتے ہیں کبیر سے بال امراد لیتے ہیں بہرحال جب جب غنیمت میں سے کسی کو چند مملوک ملے جن میں واہم کا رابط ہو اور ان میں کوئی صغیر ہو کوئی کبیر ہو تو ان کے درمیان بے یا ہبا کے ذریعے تفریق کرنا کہ مثلا ایک کو بیچ دے یا کسی کو ہبا کر دے ایک کو اپنے پاس رکھے تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں مکرو ہے ممنوع ہے سمجھے نا حدیث کی روح سے کیا ہے ممنوع ہے تو قیدیوں کے درمیان تفریق کے بیان میں میمون ابن ابی شبیح حضرت علی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ النح فررقہ بہینہ جار ین وہ کہ انہوں نے تفریق کر دی تھی ایک باندھی اور اس کے لڑکے کے درمیان بین طور ایک کو بیچ دیا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس تفریق سے مانا کیا وردل ردل آ اور ان کی بھائی کو رد کرا دیا اعلی ابو داؤد تو محمود امن شبیب نے بیان کیا حضرت علی کے متعلق اب ابو داود کہتے ہیں وہ میمون لم یودری کا میمون نے حضرت علی کو نہیں پایا میمون نے حضرت علی کو نہیں پایا تو حدیث کیا ہوگی جب سنت میں ایک رابی کسی مسجد سے روایت کرے حالانکہ اس کا زمانہ اس نے پایا ہی نہیں جس سے روایت کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے کسی اور سے سنا بیچ میں کوئی واسطہ ہے جس کو ذکر نہیں کیا تو ایسی حدیث کیا کہلاتی ہے منقطع ایسی حدیث کیا کہلاتی ہے منقطع اور میمون نے حضرت علی کا زمانہ نہیں پایا لہذا یہ حدیث منقطع ہے کیوں نہیں پایا پوتیلا بل جماجم محمون قتل کر دیے گئے تھے کوفہ کے قریب ایک بستی جماجم نامی میں و جماجم سنتا سال و سمام اور جماجم کی لڑائی پیش آئی تھی سن چھتیس میں جماجم کی لڑائی پیش آئی تھی سن چھتیس میں لیکن یہ یہ بات جو ہے محمود نے شبیب کے حضرت علی کو نہ پانے کی دلیل نہیں ہو سکتی دلیل نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے نہیں چھتی نہیں تراسی اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میمون جب قتل کیے گئے ہوں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی کی عمر جو ہے چار پانچ سال یا اس سے رہی ہو اور اس عمر کے اندر پانچ سال کی عمر کے اندر بھی سیما صحیح ہے پانچ سال کے بچے سے اگر کوئی عزیز سنے تو یہ سیما بعدوں کے نزدیک صحیح ہے ہم نے بتلایا تھا کہ حدیث کے بعد بار دفعہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو ابوداؤد محض افاد علمی کے طور پر کوئی بات ذکر کر دیتے ہیں باب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا چانچے کہہ رہے ہیں ابود داؤد کہہ رہے ہیں کہ الحرت ثانتا سلاثیوں و صدیم واقع ہر سن تریسٹھ میں پیش آیا ہے اور حضرت عبداللہ اب نے زبیر سن میں قتل کیے گئے ہیں واقع ہررا جب حضرت عبداللہ اب نے زبیر نے یزید کی بیس سے انکار کر کے مدینہ سے مکہ چلے آئے اور مکہ والوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دیا تو یزید نے مکہ پر چڑھائی کی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہا اس مکہ میں اس کی جو حرکتیں ہیں وہ کتابوں میں آپ پڑھ لیئے نہ پڑھا ہو تو بہت نامناسب مدینہ والوں نے اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر کے کیا, کیا؟ پارٹی بدل لیجئے نا اس کی بیعت یزید کی بیعت ختم کر دی. یزید کی بیعت ختم کر دی اور بن عمران کا محاصرہ کر لیا تو یزید نے مسلم ابن عقبہ کی عمارت اور قیادت کے اندر تقریباً بارہ ہزار کا لشکر بھیجا مدینہ والوں کو زیر کرنے کے لیے زبر ہو رہے تھے نا تو ان کو زیر کرنے کے لیے بارہ ہزار کا لشکر بھیجا البتہ لشکر کو یہ تاکید کی کہ تین دن تک انہیں سمجھانا مان جائے تو ٹھیک ہے اگر تین دن تک سمجھانے کے باوجود نہ مانے تو پھر ان سے لڑائی کرنا چنانچہ مدینہ والے نہیں مانے لڑائی کی نوبت آئی اور مدینہ سے کوئی ایک میل کی دوری پر ہرا جسے اب ہرر راقم کہتے ہیں ہررا نامی جگہ پر یہ جنگ ہوئی جس میں بہرحال مدینہ والوں کو شکست ہوئی <coughs> تو ابوداؤد کہتے ہیں کہ ہررا کا قصہ سنتی تریسٹھ میں پیش آیا اور اس وقت مدینہ میں نا اور حضرت عبداللہ زبر پہلے ہی چلے گئے تھے مکہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ قتل کیے گئے سن تیتر میں پڑھیے <سلام> أبي قال فرجى مع أبي مكر رضي الله تعالى عنه عنه وأكبره علينا رضي الله صلى الله عليه وسلم فرضونا مداردا فشمنا الغارة ثم رضى إلى عمرهم من الناس فيه الضرية والنساء فرضيت بسامي فرضى بينه بين الجمعي فقرم مدير به إلى أبي بكر فيه, مر... فيه مرات فقرد علينا فشع من أب معا من كلها من أحد العربي فنَفَّلَني أبو البحینت ببتَهَا فقد انتُ لمدينة عني رسول Elijah سسم الله عليه وسلم فقال ي ي سلامتُ عبر ما اتى فقُلْتُ واللّه لقد اعتمت موه tense ف ا Hayırمت 생roe مِنيا الواقف خصى الل numberedون개� رسول الله السلم فقال ي ي سلامتُ عبر ما اتى لله أبوك فقُلتُ يا رسول الله Meng بابو اور رخصت فلم یو پر بالی غلام اور باندیوں کے بارے میں رخصت کی ان کے درمیان تفریق کی جا سکتی ہے مثلا غنیمت کے اندر کسی کو حصے میں دو غلام ملے دونوں بالغ ہیں اور آپس میں بھائی ہیں تو یہاں تفریق ہو سکتی ہے دونوں میں سے کسی ایک کو بیچ دے یا کسی کو ہبا کر دے تو ایک ہے کوئی غلام مستحق ہو جائے کوئی غلام مستحق ہو جائے مثلا اس نے کوئی جنایت کی ہے جس کی وجہ سے وہ آج ہے تو جب حکومت مانگے گی اسے دیا جائے گا یہاں تو تفریق کے جائز ہونے کے اوپر اتفاق ہے بے اور ہیبا کے ذریعے سے تفریق کرنا کہ ایک کو بیچ دے یا ایک ہیبا کر دے اور ایک کو اپنے پاس رکھے یہ ایاس ابن سلمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ سلما نے بیان کیا کہ ہم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے ذرا حالے کی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر بنایا تھا فون ہم لوگوں نے جہاد کیا فضارتہ قبیلے فضارہ سے نلغارہ تھا ہم لوگوں نے خوب لوٹ مچائی ہر طرف سے سما نظر تو علا ان کیس پھر میں نے لوگوں کے ایک جگہوں کے ایک جڈ کو دیکھا تھی ازوریت و نسا جس میں بچے اور عورتیں تھیں جو پہاڑ پا... <coughs> کی طرف پہاڑ پر جانے کے لیے بھاگے جا رہے تھے فارامتو بی سا مین میں نے ایک تیر پھینکا فَوَقَعَ فَوَقَعَ اب نم و <جَبَر> تو وہ تیر ان کے اور پہاڑ کے درمیان گرا مثلا یہ پہاڑ ہے اب وہ بھاگے جا رہے تھے کہ پہاڑ پر چڑھ جائیں میں نے تیر مارا تو یہاں آ کر کے تیر گرا یہ یہاں ہے یہ ادھر پہاڑ ہے یہاں بیچ میں آ کر تیر گرا تو ڈر کے مارے جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے آگے نہیں بڑھے کہ کہیں تیروں کی بوچھار نہ شروع ہو جائے فارہ میتو بھی ہم نے ایک تیر مارا تو وہ تیر ان کے اور پہاڑ کے درمیان گرافا فقامو پس وہ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے فوجی تو بھی الا ابی بکرین اور انہیں پکڑ کر ابو بکر کے پاس لایا امراۃ من فضارہ تھا ان کے درمیان تھبیل فضارہ کی ایک عورت تھی علیہ کش من ادمین جس کے اوپر چمڑے کا پرانا کپڑا تھا یعنی پوستی تھی اب یہ نہیں کہنا چمڑے کی پوستین تھی ورنہ آبے کا پانی بن جائے گا پوست چمڑی کو تو کہتے ہیں ماں بنت اللہ ابل فضارہ کی اس عورت کے ساتھ اس کی ایک لڑکی تھی احسن العرب جو عرب کے حسین ترین عورتوں میں سے تھی فنف لنی ابو بکر تو حضرت بنتہا تو ابو بکر نے اس کی لڑکی مجھے نام میں دے دیتا کیا مطلب یعنی حصہ جو ملنا تھا وہ تو ملا ہی اور یہ رنگے میں دے دی پہلے جو ہے اب رواج ختم ہو گیا ہم نے یہیں بھر دیکھا اور ہر جگہ یہ ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آتا تھا پرچن کی دکان پر سودا لینے کے لیے دو پیسے کی سوجی اتنی چینی اور ہاتھ پھیلا دیتا تھا تو ایک ڈبے میں وہ چنے رکھے رہتے تھے دو چار چنے نکال کر دے دیے اس کو کہتے رگا کہیں <coughs> بولتا ہے گھاتا <gestures> <coughs> تو یہ مطلب ہے تنفیل کا کسی مجاہد کو اس حصے سے زائد دے دینا تو چونکہ ایک اہم کارنامہ انجام دیا تھا اتنے لوگوں کو پکڑ کے لائے اور حاضر کیا تو اس وجہ سے کہتے ہیں حضرت بکر نے اس کی لڑکی جو آسان العرب میں سے تھی مجھے بطور انعام دے دی فقادم تل مدینہ کا میں مدینہ آیا فلکی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صاحب مجھے ملے تو فقال علی تو مجھ سے کہا یا سلمہ سلمہ حب لر یہ جاریہ تم مجھے حبا کر دو فقول میں نے کہا و اللہ جبت خدا کی قسم یہ مجھ کو پسند آ گئی ہے اس نے اپنے حسن سے آ جبتنی مجھ کو حیرت اور استحجاب میں ڈال دیا ہے یعنی مجھے بہت زیادہ پسند ہے وماں کشپ تلا سوبند اور ابھی تو میں نے اس کا پاجامہ بھی نہیں کھولا ہے کہتے ہیں کا تھا آپ فارموں سے حتہ ادا کانا مینل گد یہاں تک کہ جب اگلا دن ہوا لقی یعنی رسول اللہ شاہم سسو مجھے ملے اللہ کے رسول وسلم بازار میں فقال علی مجھ سے پھر کہا یا سلمہ حبل لا سلمہ تم یہ جاریہ مجھے دے دو لاہ ابو کا للہ ابو کا کیا تعریف کر دی چڑھانے کے لیے تیرا باپ بہت خوب تھا آ? آ? آ? اچھا تو میں نے وہی بات دوہرائی کہا اللہ کے رسول ویسے تو ولّہ لقد آ جبنی وماں کا شب مجھے یہ بہت پسند آئی ہے اور ابھی تو میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں کھولا لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں فعلہ کا تو میں آپ کو دیتا ہوں یہ آپ کی ہے فا با صاحب یہ اللہ مکہ تھا تو آپ نے وہ جاریا مکہ والوں کے پاس بھیج دی جن کے قبضے میں کئی ایک مسلمان قیدی تھے وفی عید اصرا جن کے قبضے میں کئی ایک مسلمان قیدی تھے تو گویا فضاء الصیر بل اسیر وہ جاریہ دیکھ کر کے کئی مسلمان قیدیوں کو آپ نے کفار کے ہاتھ سے چھوڑا لیا سمجھے نہیں سمجھے تو معمولی لڑکی تھی ففاداہم بیل کر مارا تو آپ نے اس عورت کے بدلے میں آپ نے مسلمان قیدیوں کو چھوڑا لیا وہ اسی لیے آپ نے مانگا تھا پڑھو بھائی. ومن انقر عدد ما صالحوا شويه مما ردثنا الله تعالى ومن وابن ان عمل رسول الله الله عليه ولم يقسم مسلمانوں کا کوئی مال کفار کے قبضے میں چلا جائے اور پھر مسلمانوں کو کفار پر غلبہ حاصل ہو جائے اور وہ مال مل جائے تو اگر ابھی مجاہدین کے درمیان غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی ہے تو وہ مال جس, جس مسلمان کا ہے اس کو دے دیا جائے گا سمجھے؟ اگر کسی شخص کا کوئی کسی شخص کا مسلمان شخص کا کوئی مال کو فار کے قبضے میں چلا جائے پھر مسلمانوں کو ان کو پر غلبہ ہو اور وہ مال مسلم غنیمت میں مل جائے تو تقسیم غنیمت سے پہلے پہلے وہ مال جس مسلمان شخص کا ہے اس کو دے دیا جائے گا اور اگر غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد پتہ چلا تو نہیں اس مال کے بیان میں کہ جس کو دشمن لے لے مسلمانوں سے پھر پالے اس کو اس کا مالک ونیمت کے اندر کیا حکم ہے تو حضرت ناف حضرت ابن عمر کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر کا ایک غلام بھاگ کر دشمن کے پاس چلا گیا فضارا عل المسلمون اس پر مسلمان دشمن کے اوپر مسلمان غالب آ تو جہاں اور بہت کچھ ملا وہ غلام بھی مل گیا فارد دہ رسول اللہ صلاح سلم الا ابن عمرہ ولم یو تو وہ غلام آج صلاح سلم نے ابن عمر کو لوٹا دیا اور اسے تقسیم نہیں کیا یہی حکم ہے اس وقت تک کہ اگر تقسیم سے پہلے پتہ چل جائے کہ یہ مال جو ہے فلاں ش... مسلمان شخص کا ہے تو اس کو دے دیا جائے گا لیکن تقسیم ہو جانے کے بعد پتا چلا تو نہیں پڑھی کو <سؤال> یہاں uh بھی -huh. yeah, حضرت نافع جو ہے ابن عمر کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کا ایک گھوڑا ضائع ہو گیا اس کو دشمن نے پکڑ دیا پھر ان پر مسلمان غالب آئے تو جہاں اور غنیمت ملا وہ گھوڑا بھی مل گیا تو حضرت اور ردعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھوڑا ابن عمر کو واپس کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے عبداللہ ابن عمر کا ایک غلام بھاگ گیا اور وہ ملک رون چلا گیا اور ان پر مسلمان غالب آئے وہ غلام ملا تو حضرت خ... نبی علیہ السلام کے بعد خالد خالدن ولید نے حضرت ابن عمر کو واپس لوٹا دیا بن بن محمد عن عن سر ہماری وإذ ما هو هو يا الله افتهم إليه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما مرتمتم هنا يا معشر قريش حتى بارطوا عليكم بينما نقول طاب عليكم وقال ان يضمن وقال سبح الله عز وجل بابن فی عبید المشرقینہ ی الحقنا بل مسلم فیوسلم مشرقوں کے ان غلاموں کے بیان میں کہ جو بھاگ کر مسلمانوں سے جا ملیں اور ان کے پاس پہنچ کر مسلمان ہو جائیں تو کیا کفار کو وہ غلام لوٹائے جائیں گے یا نہیں, نہیں لوٹائے جائیں گے حضرت علی ابن طالب فرماتے ہیں خاراجہ ابدان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم الدیبی کفار کے کچھ غلام بھاگ کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی حدیبیہ کے دن قبل السلح. سلح صلح سے پہلے سلح حدیبیہ کے دفعات میں سے ایک دفع یہ بھی تھی کہ اگر پہلے مکہ کا کوئی آدمی بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جائے تو مسلمان اسے لوٹا دیں گے لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی بھاگ کر مکہ والوں کے پاس پہنچ جائے تو مکہ والے اس کو نہیں لوٹائیں گے یہی وہ دفاع تھی جو اکثر صاحبہ پر بہت ہی شاخ گزری تھی اکثر صاحبہ پر بہت ہی شاخ گزری تھی لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راضی کیا مطمئن کیا سے منظور کر لیا تھا تو ابھی یہ خیر یہ سلانامہ ابھی نہیں لکھا گیا تھا اس سے پہلے ہی جو ہے کفار مکہ کے کچھ غلام بھاگ کر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اب انہوں نے خط لکھا اہل مکہ نے کہ ہمارے کچھ غلام وہ آپ کے دین اسلام میں کوئی دلچسپی رکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ غلامی سے بھاگ کر کے پہنچے ہیں انہیں لوٹا دو آپ نے منع کیا خاراجہ ابدانون اللہ رسول اہل مکہ کے کچھ غلام بھاگ کر اللہ کے رسول وسلم کے پاس آئے یعنی حدیبیہ کے روز صلح سے پہلے ابھی سلانامہ نہیں لکھا گیا تھا کہ جس کی پابندی ضروری ہو إِلَيْهِ اللہ <مَوَالِهِم> وہ آپ کو خط لکھا ان غلاموں کے آقاؤں نے یعنی اہل مکہ نے فقالو اور کہا اس خط کے اندر اے محمد و ما ماں خرجو علیہ کا رغبتا فی کا بخدا یہ آپ کے پاس نہیں گئے ہیں آپ کے دین میں رغبت اور دلچسپی ہونے کی وجہ سے ان دماخا رجو ہرام مینریکی بلکہ غلامی سے بھاگ کر یہ لوگ گئے ہیں فقال ناسن سدپو یا رسول اللہ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں رد ہی آپ انہیں ان کے غلام لوٹا دیجیے فغذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناک ہوئے اور فرمایا کہ ما اراقم تنت ہوں یا ما قریش حتا یب اللہ علیکم میں ید رب الرقابقم اللہ اے جماعت قریش نہیں سمجھتا ہوں میں تمہیں بعض با... با... آؤ گے یہاں تک کہ اللہ تعالی تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہاری اس سوچ پر تمہاری گردنیں مار دیں گے بہت سخت بات آپ نے کہی نہیں سمجھتا میں تمہیں اے جماعت قریش کی تم بعد آؤ گے ایسی سوچ سے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط فرما دے گا جو تمہاری گردنیں مار دیں گے تمہاری اس سوچ پر وہ ابا ایردوم اور آپ نے غلام لوٹانے سے انکار کر دیا اور فرمایا ہم اتفا اللہ ازا وجل یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں ایک لکھتے ہیں ایک ساتھی کو مسلسل خاصی آ رہی ہے آپ سے دعا کی درخواست ہے میں دعا کیا کروں اس کو چھٹی دے رہا ہوں جائے کمرے میں حضرت کل جمعرات ہے ایک شخص کی دو بیویاں تھیں دونوں جھگڑ رہی تھیں ایک کہی تھی آج بت ہے دوسری کہی تھی جمعرات ہے اتنے میں شوہر آ گیا کہل بھائی کیوں جھگڑا کر رہے ہوں تو ایک د بتا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج بدھ ہے اور یہ کہہ رہے کہ جمعرات ہے اللہ میں تو جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں